قابیل ہے بیٹا جڑا قابیل وہ اگر بگڑے ہوں امل نہ لائق تھن کیونکہ و سیون ہر نبی ہر سردار ہے نبی رسول کہ ہر اپنی امت دے مطلب بے سردار جڑا ہی کوئی نبی رسول ہے بزرگوں نے اتنی فرمائے کہ رات میں پڑے گیا مزار دے آخری یار ان خیال ہے مزار دو تو شیر لکھی آ گیا ہر کے آر جمال شدھ جمالے اس تو سید جملہ موجود آترا شیر لکھی آ گیا تیار دیں اللہ تعالی کا جرہ عارف ہے ذات کا سردار ہے اے شیر لکھی دے مزار پاک دے بھائی عزیزی گل وہ آ گیا ہوں ہی واسطے نہ سب کو کٹیا گئے کیوں تو سامنے خدا سامنے ہر شائر وہ ذاتی سب چیز شان وجود ذات ہر چیز وہ اپنی ذاتی رکھتے باکہ یہ مخلوق دی حیثیات دی عطا تھائی ان جیڑا ان سے برابر شریع یا کوئی جیڑا سمجھے وہ شرک ہے یہ واستے ان سب گلے کو شروع آدم علیہ السلام دا پتر قابل کٹی گئے نبی دا پتر کٹی گئے ان عمل نہ لائق تھے وہ کٹی اللہ پاک ہی نبی ہے تو آد سا پیر ہے وہ فلاں فلاں لیکن اللہ پاک دا فیصلہ دیکھو پہلا پہلا فیصلہ ہوتے،, ہوتے اور پہلا فیتنا اور پہلا قتل عورت دے تے. اسلام سارا نظام ہی عورت دکھے گا کیونکہ دکھا دیتے سعود نبی کا پت نبی دا پتر کو کوئی مثال نہیں مل سکتی عورت دا فتنہ دکھا دیتے کہ عورت دا فتنا او ہے کہ بیٹا ہی نبیت ہے تربیت ہی نبی ہے تعلیم ہر چیز نبیتی ہے لیکن عورت ایسا فتنا ہے کہ نبی دا بیٹا ہی پکلے او تو سے؟ تو پانی پانی ہوں جانا بیٹا گیا انسان کی دی فطرت دیکھو پکوڑا جو تلی پہ آئندے منہ پانی آیا چیزری خدا جات سب تولت عورت سب تر واستے بھی عورت دولت چھپا د رکھو ظاہر نہ کھانا ظاہر کر سو بھی اگلے دن نظر پائے بیٹھے اپنے آپ <تض Norse> کو ڈے کھانا چھپا رکھو ہوٹل نے دیکھو کھانا ٹنگا کھڑا ہر بندے عورت کو چھپا دے عورتو عورت ہے جس وقت ان کو دیکھ سو تسا اپنے آپ کاب نہیں پا سکتے ہی واسطے فرمایا گیا بھی عورت دی زیور دی آواز باہر نہ من ہوں جتہ زیور دی آواز اثر سرکار وی اتھا عورت کیا ہو سکے ہی واسطے عورت دا جرا دیکھنا ہے اسلام نے ہی واسطے حرام کر دیتے مومن واسطے کہ عورت کو دیکھ دے دیکھ اندر زیور دی آواز ہی باہر نہ من خطرنا ہے سے <سؤال> سے کو ہوئے سے. جی سے. نال محبت نہیں کرنی انگل تو نفرت کرنی ہے جیگ سونا بڑے سو محبت آئے اللہ پا کے دنیا سوار حکم نہیں دے دیا کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے امرسات اللہ کلام قیامت کا معاملہ کیا ہے قیامت اللہ و تبارک و تعالیٰ فرمائے قیامت کیا ہے ایک اکھ مارنا پلک یعنی پلک مارا کو مثال ہے کوئی کہانی قرآن پاک دا محبوب سر تریو آباد کری ہوں جی آخ جمکان کو کو مثال کانی ہے اللہ ہی بھی زیادہ قریب ہے. پیچھے ہی دی کوئی حقیقت دنیا دا وجود قرآن نے نہیں واسطے جہاں دنیا کا تلاکس مال ہو چھواں جی وہی دنیا دنیا دنیا گالیا کا جو ہر بند بن سکستے شرائط کو اسلام نے اسلام ہر شاید ہی نفی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آپ چی بی, بی پاک نے نام نال پکارے یا محمد صلی اللہ آپ نے فرمایا ایب یعنی ایسا مقام استغراق کہ آپ نے فرمایا کون محمد بی بی پاک نے فرمایا محمد آپ نے فرمایا صلی اللہ آپ نے فرمایا کون محمد یعنی توحید ابو ہر شاید ہی نفی ہے او بیا کوئی ہون دا حکم سے ہر کوئی پیدا تھی کرے. بیا کوئی ہر حال ذات کو ترجیح دے سو تو مو مینو کہیں ذات نال ملا بٹ یا بدا بٹھو کا لازمی دی طور اسلام رکھے نصاب بے جائے یہ اسلام نہ سب جو اللہ تھی پہلے کٹ سو بیا کوئی حجت کرے کروڑا صحابی کٹھے کرو کرونا اہل بائیت کٹھے کرو نبید رسول جی شان نال مثال نہیں مل تو تو ہی دو شائع ہے کہ آدم علیہ السلام بحیث توی باہر آئین 300 سال ہوں گے ترائی سو سال دے بعد وان کے ولا توبہ قبول تھے نبی <بیتا>. اللہ کو دی کوئی اللہ فرمائے شریک تھوڑا میری سالت میری ہر چیز کو پا کے سب چیز تو کی وہ سب تو صرف ان کی ذات کو کہ نہ اندی ابتدا ہے نہ پیدائش نہ ہے اپنی ذات نال قائم ہے واحد ذات جی اپنی ذاتم ہے باقی ہر ذات محتاج ہے اللہ تعالی اپنے ہوم والے ہر ذات نبی ہے رسول ولی صاحبی تابی ہے سب او اپنے اللہ تعالی دے محتاج ہیں لیکن اللہ لیکن جو پیدا پیدا پہلے مخلوق نہ مخلوق کا محتاج جلے مخلوق نہیں ہی وا تو او کہنا ہا او کیا ہا وہ اپنی رات نال واجب الوجود نہ ان کی ذات کوئی شریک ہے نہ شفا شریقی صفات ان کی تاریخ ہے الحمد سب تاریخ انزی ہے. این تا ہر شاید نفی کرا سلام نبی بیٹا کہ بیٹا بیٹا کافر بن گئے اللہ سال نہ سب کا خیال رکھے جا سب کا خیال رکھے تو نبی کا بیٹا ہے سننا اللہ دا قانون کو بدلنا نہ پیسو اللہ دا قانون جی میں چلیان دے چلیان ہاں ہی واسطہ تو آدھے قرآن ہے چھ اون دا ذکر کیوں آئے کھڑے تو آدھی خاطر آئے کھڑے کہ خبردار متاں کوئی نصب دے بھولے متاں کہیں چیز دے بھولے تو میں بے نیازم میں نہیں کہیں دی نصب کا سب دیکھنی ہی واسطہ بیٹی پاک دا جنالہ مبارک جو گے ارض کی تے زمین کو صحابہ جو جان زمینی کون ہے کہ کیڑی ہستی ہے زمین کو اللہ تعالیٰ بلوایا کہ میں نسا بھی نہیں دے دی میں کساب کس دے دی دیوں کہ قرآن کا فیصلہ ہے تو قرآن کو ہو؟ زمین نہیں پھرتی قرآن آتے اللہ ایسا میں نہ لوگ آتے مولا وادہ آ حال ہے دا بیٹا ہے واقع ہے عمل نہ لائق اگتا تو بلا ہر کوئی آخر یار او بیٹا ہی گانی اللہ فرمائے اندے آہلی ہر نبی دی گھر آلی تاک. فاس کا فاجرہ, فاجرہ تا عمل عمل عمل نہیں یہ قرآن کا دا فیصلہ ہوں دا. او بیٹا کٹیجیے کوئی نبی دے شر دے آرے پہ چکنے کوئی نبی مچھی دے پیٹے گیتنے پیٹھن کانا ہے یہ میں یہ نصاب دے ہوتے مولا کریم کام نہیں چلایا اسلام دے چلایا جیڑا اسلام نہ کھڑے او ساب کھڑے ان کو پیچھے نصابی کام من دے علمی کام من دے ہاشا ہے جیڑا اسلام کو چھلیں دے رب میں کوئی سلام پسند ہے پسند آؤ ربند کچھ دی رب کو, کو. Oh. کو بے وقوف ہے چاچا باپ کی چاہتے گڑی جانا کہ قرآن پا کے آزار والد آخیا آدر چاچے چا کو پی سجا سج گئے لیکن والد نہیں سجا سج گیا والد ہے مراد مار کھا گئے کہ بابا قرآن جو آدھے ابراہیم علیہ دا دے باپ کہیں کو سا سا سا بندہ ابا ہوں ابا بن لینی سنگ نہیں حقیقت ہو گئی جی ہوں نو علیہ السلام زور فریش تگ وہ ہوں دیکھو کیا کرا ایک بندہ ہے انہیا ہے ننانوے دمبیا فرشتہ ہاں امتحان والا فرشتہ باڑا آپ مثال پہ دے گا عورتیں نی بی قرآن مثال پیار دے پیا پیا ننانوے دمبیا وہ ہرک دمبے بھی میکو دے آپ کو پیچھے سمجھ آ گئی کوشارہ گھر والی آخر نہ ہو رہے حقیقت ہو رہے قرآن پاک کا نقصان ہے کہ دمبیا ہوں وہ نبی گہرے دمبیا بن گیا قرآن کیا پیاز ہے کوئی نام حق چاچا او چاچا ہے باپ آخری والے آ گئے نبی اللہ علیہ السلام دو چاچا چاچے کو ایک پاس ہوں ہک پاسو تو بزرگ فرمین مدینے بھی مٹی کو گٹیا نو گیا چاچا چاچا باپ کی چاہتے بولے اگے قرآن پا کر چاچا آزر اے ابھی یہ باپ ہوں چاچا باپ پی چاہ ہوں اسلام نے اپنی توہید کو کم رکھے سمجھا ہو سمجھے چاچا سب رکھے نہ سب رکھے ہدو چاچے کنوں بلا اسلام نہ سب دو پیا اسلام نے حضرت امیر حمد رضی اللہ تعالیٰ پہلے شہید ہے سید شوہدا جنہیں لکھا تھا یہ پہلے شہید ہے ہوں انہیں کو شہید کر کے کیا گیا ہندا ابو سفیان یہ پہلے مسلمان کان ہیں ان کو شہید کیتے کافرن انہیں آپ مطلب کلے جا ہر چیز کڈ کے دلے کا ہار بنائے یعنی اتنی تکلیف یعنی شہادت oh, oh. اسلام دی کو اسلام معاف کو توبہ نسیب سے مسلمان بن گئے بلا انہیں جتنی مسلمان تکلیف ہندی کو والا کافریں دلہ دی سن انہیں کو مل گئی ہوں نسا نہ چاچا مٹی کو ایمان نہیں را چاچے پاک ایمان چا ہے کیا تو ہر چاہ اپنی قائم تو دی نفی نہیں ہر شاید نفی کیوں مخلوق خالق دی نفی کرے والا مخ... مخلوق دا گئی ان خالق دی نفی نہیں کرنی کرنی مخلوق دیا ان اتا مخلوق دی نفی دی گیا اوڈو چاچے دے لانت بیٹھا بھی نہیں اوڈو چاچے نال اتنی عذیت پہنچی گیا اسلام ماف کی تو ماف ان دکھایا ہے گے کہ اسلام اتنی اچھا دین ہے کہ سوا اسلام دینے لوگ نال کوئی چیز اگو نہیں آسکتی ہر چیز مافی تھی سکتی ہے اسلام دو دشمن کو معاف نبی پاک دو چتے پاک آپ نے قربانیے فرمائی دیتی کہ اے چاچا جتنی تکلیف ان کو فائی ہے ان کو معاف کا دکھا گیا اسلام دی وجہ اسلام کو ترجیح ائی کہ نہ ہر جا دے ان کتھائی نصاب کو تو میں کو کٹ کے دکھا ان حضرت بلال حبشی کوئی نصاب وہ چاچا ہے ہوں چاچے بیٹھا بھی تو لانا بجے نہیں بلال ہبشی جگہ کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھا ہوں نہیں یہ اسلام ہے اسلام دی حقیقت جی سمجھ وجے تو بس اسلام دی حقیقت حقیقت, حقیقت کیا ہے شان انسان خی میں ملتی ہے کہ شان یہ ہے کہ جتنی ہی انسان مٹ گئے ان کو شان ملتی ہے توحید جتنی اپنے آپ کو مٹا بیٹھی ہے شان توحید دا حکم اور شیطان فیل تھے حکم تھے کو سیدھا کار کوئی تھا فیل کیا گیا ہاں میں سیدھا کرا تھا توحید دی مار فات کو نہیں بےمان ہے کافر وہ فیل کیا گئے کو سیدھا نہیں شان کو مائن ہی مائن. اللہ کو تو, تو. میں اللہ والے کل اللہ والے کل کیا ہے تو تو. آپ تو تو حضرت علی المفتہ راجی اللہ خلافت اے فلان جا ہے یہ ازمائش ہے سارا کچھ گھر اللہ پاک دے دے بھائی علی کیا کرنے شیطان تے انکار کر گیا اے خلافت یہ فلاں نے کو دیتی ہاں علی من علی علی منا انکار کوئی ہے تو کفسال تو مننا جے جی شان آئی ہوں دی بادشاہ بیٹھے بادشاہ بیٹھے تخت بے ہوں بن گئے لیکن پیو دگوشا کر پیو آندر مجالے جو او زر ایک دل و چاہیے زر ایک دل جو مونج ملال چا پیدا کیم والا تن ہر گما کہ اوف کیا ہے بادشاہ نبی پاک اللہ سارا فرمائے الفاظ کتنے بادشاہ وہ ہوں کا بیٹا ہے بادشاہ ہے بھائی ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਬੀ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کے بندہ ہیں لیکن تیڑے سید تیڑے رسول ہیں تیڑے نبی ہیں رب دے محبوب ہیں تمام کائنات دے سردار ہیں رب واسطے بندہ ہے تیڑے واسطے حاکم مولا ہے جویں ہوں باپ واسطے بات سی تخت بیٹے ساری دنیا کی بات سی ہے کیوں واسطے بے سکے من پکڑ لیاؤ ہون جیلے وہ چپ کر رہے مخلوق آخری یار ایسے اردا بلا بیٹا جی اتنی زہری تو تھی ہے ایسے اردا بلا بیٹا کیا کریں تریف کر شکایت چوں پکڑا تریف چھو پکڑنا تھی تون پی تھی زہری توہین حقیقی ہے اسلام کے مطابق زہری بےزتی ہوئے حقیقت عزت عزت ہے بےزتی ہے زہری عزت ہوئے ہے بیستی ہوے جی سارسرز کا مکھی نہیں دن سایہ مبارک نہیں او محبوب اونزاد جد اسلام دی واری آئیے جری پاؤں محبوب کی برداشت کی اسلام کی خاتر جو آئیے شان شوقات رب دیکھ جو موسا کلیم ارج پہ زیادہ تملایا تم میرے کو نہیں دیکھ سکتا پہار دا جلوہ پہ پہاڑ, پہاڑ جلوا پہ پے ہوش ہوش. ہوش. جلوہ پتہ نہیں کی دے سکتی موسا کلیم جی طاقت جیرا فرشتہ پوری کائنات پکڑ رہی میں کر رہا یہ طاقت ہے فرشتا بھی چاٹ مار دے فرشتا کلیم لیکن جلوا اے بے ہوش اور محبوب فرمایا اکھے جیڑی نا چمکی بھی او محبوب جلوے سے فاصلہ ہے فاصلہ او ہو آ گئے ہین كہ زیادہ قریب ٹو كمانا كیا شاید ڈو کمان ارب مثال ہے کہ ان کی دوستی جیل ہے دو یک جان وہ مثال ہے وہ ڈو کمان کے سر کٹے کر کے تیر چلے آیا نا جانب دوستی ہے کوئی وال نہیں پیا لگتا یہ مثال ہے قرآن نے وہ مثال کو گھننا ہے کمانا فیصلہ مانا لیکن فرمایا، محبوب دا مقام دا کرو، اتھا کانی آو وزی محبوب جا شانے <تجرب> شان لے آپ ماں گل بات جمکیے محبوب اسلام دیان دی. مبارک شہید تھڑ بہتر تن شہید پہ ساری قربانی بھی قربانی ہوں دس حسین باغ بہتر تن دیتے فلفا بیان سنی چزمات اسلام کہ دیکھو بھائی آلہ شاہ قربان نہیں ہوئے قربانی ہوئے ہوں امام حسین کو اگر آپری جان وا بچا وے جن کو وا جڑی چیز جڑی چیز تک وا نظر بچا دیں کو گاٹ نظرے وہ اپنی جان وزر آسلام تبل بچاس نظر یا میں ایک تو سوال کی جھوٹ مالا عورت ملتی گے شادی کیا رکھا گے شادی شادی خوشی رونی کریں جی عورت ملے مل روسے تبلے بازے کیا کیا خوشیاں منا ہی ایک عورت ملیے مل تو تشی کی ظالما حسین کو رب ملے تو نہ کس ایک تو خدا حسین جانور پکڑے کا فر اپنے مذہب کا جانور کوٹھن را بسم اللہ اللہ اکبر کروڑ ارب جانور کوسمن ایویں نہ صحیح رب درحا دے اے کرن صحیح حسین صاحب تو وعدہ ہے کہ اون بکرا وان کھڑے اوا کہ اللہ دی دربار میں تیرے درحا دے کوٹھاں تائیں تے تیرے حسین آ چے کو وعدہ اے تیرے درحا دے کتان کوٹھے وا تو تے بکرے دا کو بولن نہ رکھیا حسین کو اوہو کیا سمجھے حسینارک اسلام آئیے تو ہوں حسین شان وہ ڈوڈے والا یہ ڈوڈے بلا کر دی ریت اے شان ہے حسین اتان حسین جو مبارک تو کہ ٹھیک ہے جی کوئی چیز تین گھن گے تو تو موٹر موٹر کیا ہر جان کو جنت سردار بنے گیا رہا رہا نہیںیا حسالم حسین اجڑے اجڑا ہاتھ مطلوب مقصود مومن آیا ہی واستے دا جی کو اپنا مطلوب مل گئے خوش کی روے ماں اپنے برلے جانے روی کرے آکو ہوں یہ دسو جیل تو پوتر تعلیم پاس تھی ان دے پہ حسین منڈی پتر نورانا جنت سردار بن تیدا پاس پاس, پاس. کوفر کو ہے میں رونی کو تو رسین رسول ماں ما, بیتول بی بی باپ ولافت طریق حوصلہ ہر چیز حسین حسین ہر چیز حسین پا روا کون چکلے کا حسین چکلے, چکلے کو, یار کو, کوئی جو کو, کو کوئی ہو بلا دے نام کو نام تو بے نام مراد آ تے گہرات حسین کا کہ بے غیرت رو گہر کو گال بنتی بے نماز رو ن کو جائے نماز کری چھوڑی نمازی حسین کو حسین غیرت مند تے گیرت روے چکھمان حسین نمازی بے نماز رو حسین عالم تہل رومین حسین غیرت مند چکل رو چھا بئیمان چکھا بئیمان حسین کو سمجھا کیا گی؟ نانے دوں بے وقوف جنت سردار بنے بےاں ماری ونسین بہتر بندہ فوج مار گیا دلری آئی دل تریف کر الل, تو دا دا دلیر یا بود دلیر یا کو حسین کمزور ہے یا طاقتوار ہے حسین بھی وہ طاقت ہے ہوا زمین جن ہر فریش فرشتے رسول بے زمین و اسمان ہے بے شک دریا ہر شے ان هيكے کو حکم تھی ایسا هيك اندھاری کو حکم تھی ونیا حسین کے باجا ہاں لگن حسین کی میں سبے اجازت سبے لے دی شان کے خلاف ہے صابر شان کے ہے جو اللہ نے فرمایا ان اللہ ما صابرین مانتا صابرین نال اے سبحان اللہ نال کہانی بریلو ر شی میرے حسین نہیں لڑیا حسین علی حق حق علی نال دو میرا سوال ہے آدن علی پاک تک آپ خلافت نہ حق ہی اون تکیہ کی علی دوتے ایڈا الزام خوال پیدا تھی بھی اگر تکیہ ہے کہ علی تکیہ کی خلافت نا حق کو تسلیم کر گئے نحوز بلہ ولاد نا حق نال کھار گیا تسلیم کر گیا بے مشرد کا پانی تسلیم و رضا والے نہیں پیتے نہیں پیتے یہ علی تسلیم و رضا والا کو تسلیم کی کی و علی حق حق فیصلہ کر دیتے جنگ کربلا نے علی بہادری ہے نہ بےٹا بہتر تن دینا بے تسلیم نکا کر جے خلافت نہ انکار کا نہیں شانچ نہم کیا نہیں بنانا میں قویلی چونٹی کو کو خلافت دے علی تو کو آخری خالی کیا تو شان نے علی دی علیم آئی علی دی شان کہ خلافت جتنا رب من حقیقت بال کمزور نہیں کمزور نہیں کمزور نہیں حقی اٹھی تو چاٹ مارے تو وی یار بڑا پوچھنی اے مظلوم ہے. بس اے وہ سو سو جوان کو گاٹا جا مروڑے زمان اس یا, ہے. یا مظلوم ہوںزل ہوں تو کمزور کمزور ہوں تو کچھ نہیں کار ظلم کرے سی کم کم ہوں تھا اللہ دا غلام دا غلام سو سال پہلے دا غلام. سو سال غلام جو پلیفر کیا پلا پروار انگل چاہتی نے یہ پاس والی فوج ساری ستی گئی یہ بھی انگل اٹھائی نے سوئی آسی آ رہی ہے شیر پڑی وہ بھی فوج اللہ غلام کی طاقت حسین کی طاقت کو مجبور غریب, بے آس ن دا غریب دا تو کو او دنیا ہیں کچھ رکھتے نہیں علی پاک دنیا رب ملے دنیا کو مالک بیٹا ہے تو اور دا مالک دا کہ کے ہے میں میں پاس رکھے ہر دنیا آمد. دنیا آمد. کمینی دنیا مردار آمد. آمد. آمد. کی بیٹھے دنیا کمینی جب غریب حسین غریب نہیں حسین امیر بے شک دونوں جہاں کی نیمتے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بے شک خالی ہاتھ جہاں کا نیمتا نہیں گے آپ کو آپ کو ہاتم تئی کافیر چال ہی دروازہ لئی کھڑے سخاوت ان کا چرچا ہے چال ہی دروازے منگتے ہاتم تئی کافیر حسینیت کہ حسین کو مظلوم نار غریب ناک امیر حسین بوجل ناک اور دلیر بے شک حسین فیصلہ غلط نہیں کیتا بہتر تن کیا تو حسین تو پوچھو بہتر ارب تن ہوا خالق مالک آئی رشتہ دار کیا نظرانا بن سکے بیٹھے حسین کیوں تو مارفت جو ہے جی لانتی کو مارفتھی بہن نچے ٹی وی ملن گھوڑے گدا چلا انگریز دا قانون بڑے کش لا تسین کو لانتی شرم نہیں آتا بغیر حسین دی ماں بھین تا وال زہر نقصی تے تصور ہے تیری دی بھین نچے روڈن دے تو ہم بارکھنے حسینی ایمان اللہ کے ایک غیر عثمان بندہ شریف مولوی اللہ ماں پی رے کو آدمی کنھری دے یارے یا کنھری آدیا میدہ یارے ہون دی توہین ہے کیا ہے توہین ہے ہون چکلے دی کنھری بیٹھی ہو آدیا میں حسینی آدیا اے بے ولی ہی ولی ہی دی ولی ہی بول میں کر نی حسینی بنانی نگال دنیا کائنات سب تہادر حسینیت حسین دالین یہودی قانون یہودی تحریر یہودی لباس یہودی تاریخ یہودی چھٹی یہودی کلو میٹر کلو گرام یہ ڈی سی میٹر کیا حسین ڈی سی میٹر پڑیا انگل پڑھا ہوں کیا جن کے نا نے کو زہر ملے وہ انگریز پر سی دلہ تو سڑی نی حسینی حسین ، تو نے حسین انہیہ نہیں بعد عبر geschätruit ع smoke supervisor ماہی اکرام کا لکہ ٹھیکی لم تعددہ گئے جس شág meals جئے ہیں کہ اسے رہنےをерт翰 رہے ہیں قjemبق Detrás کے لکھے stuffed اسے رہے ہیں اس انہیوں نے بھنا اب کےergی후� 먹는 fueoco ہوججہ رہے ہیں میں جب scor жουν م Bilder میں جئے ہیں غزیرت رہے ہیں جبcio ہوج ہوجد کرتے ہیں وہ اس زند yards کے ج Pent屋viamente انہی میں کو اپنے نانے کی زبان پڑھا حسین لانتی حسین کو, کیا سمجھے؟ این واسطے میاں شاید, این قوم کو کی گے نہیں دسایا گیا اصل مرکز محور تو ہی دے. اے پروانے پروانے تو تو تو کو بے, غیرہ بے غیرہ تے شریعت تے اللہ دی ہیندے جلیے تو بیانے ڈی آخوی اپنے جو رالو کیا ہے لیکن کھانا لے سو پروانے کو تو پتا نام ڈیملی پروانے پیچھو ڈینا پروانا کی میں مرے پیچھو کی پروانے مر گئے پائے تم پروانے کو کھانا ایک کو میں دی یار ان جنگل محمد کو ناراضی برداشت لانس است پتا استنجا نیتا نا بیٹھا گندی لانچوں کیا ہے بئی مانا بیچن والے حسین حسین دی عزت کو ویچے حسین خون کو حسین گھرانے کو بیچے حسین دی بہتر تن حسینیم پر حسین سی تو این سی یہ غم بنے گا ہو حسین کا غم نہ کر حسین کی خوشی کر کیوں جیت اللہ غم نکری نہ خوشی کر بال کون پوچھ خاجہ صاحب کو پوچھ وہ ماہ رمضان روزے پکا عید فلانا سادی آج کے نی کہ محرم سادی کر بلائے محرم عید خواجہ اللہ اقبال آدھے ایک جیت ہے جس میں جیت نہیں ایک ہار ہے جس میں ہار نہیں اللہ اللہ شہید کافر چار کو کو آخری مرتبہ کو اور شہادت آخری مرتبہ ہے ہر کوئی جی شہادت نہیں منگتا رہا تو مر گئے منافق دی موت مر سک شہادت اقبال اترا وہ جیت ایک جیت ہے جس میں جیت نہیں او حسین مد مقابل جیتے نو جیت نہیں ام. جیت ڈسم کی ایک جیت کرا اللہ بات بادشاہی دے دے اپنے مومن کو مقام ہے کو کوئی آمنا نہ چاہیے اللہ تالا پوچھے کوئی ویڈیو شہید سرے پولیس کو کیا کیا ہے مطلوب مقصود اقبال مقصد ہی شہادت ہے مطلب شہادت دنیا کا آیا ہی شہادت عاموں میں نہیں تا مطلب شہادت ہے حسین دا مطلب کیا ہے Oh. ظالم دی پاک نال کی oh. جیڑے ہن او مار کا پاک ہن شہید لے. او کے oh. دا جان ٹھیک ہے جوانے دا سر سر دا. سر دا. نا آخر مقصود ہے اللہ فرمائے مال جان ہر خرید کی رب مومن کو کیا حسین مومن کانی خریدا گیا جنت صرف شہید آپ او yes. خارشن yes. چامی چلی بیٹھا ہوں خارش کا مزہ ہے بازار کی رونک نہیں چاہتی ۔ چمیٹی۔ یہ چمکا دار ہے۔ یہ رہا رہا دیا ہے اندھار دی, دی ہندے سورج دی روشنی دی رہا دیا نہیں گیا۔ یہ لکی پر رہا دیا ہے۔ جدہ دی چپیا اترینے کلم دیا۔ وہ نیگ بھارا چمکا ڈر دیا ہے کہ میں کیا دا سورج دی، کیا روشنی ہے، کیا مالا ہے، کیا گا۔ اندھا منافق قافرات ہے کہ گا دا سنتوہید کیا شاید ہے۔ یہ حسین تو پو بہتر کر دے آپ خدا دیا شہن ہی قربان چکی ہوں جہ مار کا سادے مار کا برہل یاد رو دیں گے میں ایک ملہ کو آئی ڈاس ساہا جی صاحب فرمائے بیدہ کہا جہا محرم دائی سادی عید خوشی ہے مای آزام جہا را ولی بلے روم سے پچھو کی دلیل ہوں دیئے یہ رکھا جا بول دیئے نہیں دلیل دکھوئی کا نہیں کہیں آخ جہا جی را اشرا محرم ساریز اگلیہ مجھو آکھوں آگلیہ پڑا آکھ ہو تو بنے سنگا نا <تصفح> <تصفح> <تصفح> خدا تی کدرت نالما سے ہم سے زور تینا بیٹھا ذہن آ ہاں ہاں دلیل دے پیچھو ہے, ہے بھائی جی یہ قربانی علی کریں قربانی کو <تصفيق> <تصفيق> <اگر. اگر. تصفيق> خوش